السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العلمین وسلاۃ وسلم رسول کریم وسلم و تسلیمن اما بعد ہمارا موضوع جو ہے وہ جنت کی سیر کے حوالے سے جاری ہے جس میں ہم سابقہ ملاقاتوں میں جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے چلے آئے ہیں جس میں جنت والوں کے محلات اور مقامات ان کا ذکر ہوا تھا صاحب کا رام میں اور اسی طرح جن جنت کے ماحول و معاشرہ اور وہاں كا وہاں كے معاشرتی زندگی کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی کہ جنت والوں کا ماحول کیسا ہوگا اور جنت والوں کی محفلیں کیسی ہوں گی اور کس طرح سے تمام اہل جنت جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے دل کی مانند ہوں گے کوئی نفرت کوئی قدورت کوئی بغض کو دشمنی کو حسد کو ایسی چیزوں کا وہاں پر کو قریب تک گزرنا ہوگا اور بلکہ جنت میں داخلے سے پہلے ہی اللہ تعالی جنت والوں کو ان چیزوں سے کلی طور پر پاک کر دے گا کیونکہ کسی بھی جگہ پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو اس میں لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف کو نفرت دشمنیاں بغض حسد نہ ہوں تو اس وقت تک نعمت کا کوئی بلکہ مزہ ہی نہیں اور میں نعمت کا بلکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا جب تک جو ہے اصل یہ نعمت نہ حاصل ہو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اہل جنت کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اور ہم اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے لے کر آج تک زمین پر دو بڑے فتنے رہے ہیں ایک مال کا فتنہ اور دوسرا عورت کا فتنا عورت کے فتنے کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً فرمان ہے کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے لیے عورت سے بڑا کو فتنا نہیں چھوڑا یعنی اگرچہ یہ فتنا پہلے دن سے چلا آ رہا ہے اور ہم قرآن کری میں پڑھتے ہیں حابیل اور قابل کا واقعہ قصہ ان کے اختلاف اور ان کے جھگڑے کے پیچھے بھی یہی ایک وجہ تھی اور وہ کیا تھی عورت کا مسئلہ اور آج بھی عورت کو کس طرح سے انسانیت دشمن غلط استعمال کر کے اور بلکہ ان سب سے پہلے ان کا سرگنا شیطان ابلیس کو کس کس انداز سے بہکا کر انسانیت کو برباد کرنے کی کوششوں میں ہے اور یہ فتنہ کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ نے یہ وہ چیز ہے جو انسان کی فطرت میں رکھی ہے تو چنانچہ دنیا کے اندر دنیا کے لذتیں اور دنیا کے نعمتیں اس وقت تک نہ کہ صرف نا تمام ہوتی ہیں بلکہ اس وقت تک دنیا کا کو حسن اور یہ چیزیں باقی ہی نہیں جب تک عورت کا اس میں تعلق نہ ہو اگرچہ اصل تو یہ ہے کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے ہو لیکن شیطان اس کو حرام طریقوں سے استعمال کر کے وہ مقصد جو اللہ نے عورت کا رکھا ہے ایک راحت و آرام دینے کا حاصل کرنے کا اس کی بجائے بلکہ اور انسانیت کو دنیا کو بگاڑنے کا اس نے جو ایک یعنی کہ مقصد اس نے سامنے رکھا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر دنیا کے اندر یہ بہت بڑی نعمت سمجھی آتی ہے تو جنت جو کہ نعمتوں کی جگہ ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت جو ہے اس نعمت سے خالی ہو اور اس کے بغیر جنت کی نعمتوں کی لذت حاصل ہو سکے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے دو چیزوں جن کو جن کی مجھ, مجھ, مجھ میں محبت ڈالی گئی ہے وہ کیا ہے عقیب و ایک خوشبو ہے اور دوسری عورتیں ہیں تو یہ وہ فطری انسان کے اندر محبت اور یہ وہ چیز اور نہ کہ صرف مرد کو بلکہ عورت کے لیے عورت کے دل میں مرد کا اس کا رجحان یہ وہ فطری چیز ہے جو اللہ نے بنی آدم میں رکھی ہے تو جنت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنتیوں کو داخل کرتے ہوئے ہی ان کو جس چیز کا جنت کے ساتھ انعام کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ فمائے گا ادقول الجنت ان تم وہ اضوا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی راضی خوشی تاکہ جنت میں داخلے کے ساتھ ہی جنتی کو پتہ ہو کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوگی لیکن اس کی ہم شرط بیان کریں گے کہ اس کی شرط کیا ہے اور صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ماحفل جنت اعضب کہ جنت میں کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہوگا یعنی ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو جنت میں جانے والا لازمً اگر مرد ہے تو اس کی بیوی ہوگی اگر عورت ہے تو اس کا خامد ہوگا الگ بات ہے کہ ہم جس طرح دنیا میں جانتے ہیں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں ہاں کوئی رشتے ان رشتے میں منسلک ہوتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آتی ہے اسی رشتے راتے پر ہی اس زندگی قائم یعنی پر جاری رہتے ہوئے اسی پر موت آتی ہے اور کچھ وہ ہیں جو رشتہ تو ان کا رشتہ راتہ تو منسلک ہو جاتا ہے لیکن کسی وقت زندگی میں ہی ختم ہو جاتا ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس نوبت تک پہنچتے نہیں کہ ان کے رشتے ناطے ہوں یعنی کو مرد یا کوئی عورت شادی نکاح سے پہلی دنیا سے چلا جاتا ہے اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جس مرد نے کئی عورتوں سے شادی کی ہو یا کس کسی عورت نے مختلف اوقات میں کئی مردوں سے شادی کی ہو اس طرح کے مختلف حالات ہیں جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر جاننا چاہیں گے کہ جنت میں رشتے ناتے کیسے قائم ہوں گے اس میں خصوصی طور پر یہ سوال آتا ہے کہ اگر کسی عورت نے دنیا میں ایک سے زیادہ خامدوں سے نکاح کیا ہو مختلف حالات میں مختلف اوقات میں یعنی ایک خامت فوت ہو گیا دوسرے سے کر لیا دوسرے سے طلاق ہوگی تیسرے سے کر لی اور اصل تو اسلام کا تصور یہی ہے کہ اگر عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو اگر وہ نکاح کی زندگی میں ہے اس نکاح کی عمر میں ہے یعنی بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچ چکی تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے فوت ہو جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے کسی بھی طریقے سے وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اصل تو یہ ہے اور یہی ہم اس امت کے سلب صالحین کی سیرت میں دیکھتے ہیں آپ کو ملے گا کہ بعض صحابیات ان کے کئی کئی خامد یعنی ایک خاوند فوت ہوا دوسرا شہید ہو گیا تیسرے نے طلاق دے دی مختلف اوقات میں ان کے یعنی کہ ان کی زندگی پوری کی پوری اس انداز سے بغیر خامد کے نہیں گزرتی تو چنانچہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت نے دنیا میں کسی ایک سے ایک سے زیادہ خامدوں سے نکاح کیے ہوں تو جنت میں وہ کس کے ساتھ ہوگی اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بات کہتے ہیں کہ جو آخری خامد ہوگا اس کے ساتھ ہوگی اور اس میں امام بہکی رحمتہ اللہ علیہ اپنی سنن میں خدا بن امان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میرے ساتھ جنت میں ہو تو میرے بعد یا میرے فوت ہونے کے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا کیونکہ جنت میں انسان کے ساتھ وہی بیوی ہو وہی خامت ہوگا اس عورت کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جو اس کا آخری خامت ہوگا اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی اکمل صلی اللہ وسلم کی ازواج متحرات کو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد نکاح کرنے سے منع کیا گیا تاکہ وہ جنت میں آپ کی بیویاں ہوں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک سے زیادہ خامت رہا ہو مختلف اوقات میں تو اس میں سے سب سے اچھے اخلاق و کردار کا ہوگا وہ اس کا خامد جنت میں ہوگا اور تیسرا قول یہ ہے کہ بلکہ اس عورت کو جو ہے اپنے خامدوں کے اندر اختیار کا موقع دیا جائے گا کہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے اللہ کو یہ مختلف علماء کے اقوال ہیں لیکن قرآن و حدیث میں اس پر کوئی دو ٹوک طور پر واضح دلیل نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہی ہے تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا لیکن کوئی شک نہیں کہ یا تو عورت کو اختیار دیا جانا یا جو اس کا بہتر خامد ہوگا دنیا کے اندر اسی کے ساتھ اس کو جنت میں رکھا جانا اللہ یہ زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات خامد بیوی بی کے درمیان دنیا میں نفرتیں پائی جاتی ہیں اگرچہ طلاق تک روبت نہیں آتی ہاں اگر طلاق ہوگی پھر تو الگ ہو گئے پھر تو جنت میں ان کا اکٹھے ہونے کا کوئی سلسلہ باقی نہ رہا لیکن بعضوں کا اطلاق تو نہیں ہوتی لیکن زندگی ان کی اسی نفرت میں گزر جاتی ہے دل نہیں ملتے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو کیا ان نفرتوں کے باوجود بھی جنت میں بھی یہی خامت بیوی ایک دوسرے کے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رشتے منسلک ہوں گے یہ اکٹھے ہوں گے اور بعض لوگ جو ہے اس چیز کا تصور کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ فرد کرو اگر کوئی خامت بیوی سے تنگ ہے کہ اگر جنت میں یہی بیوی ہوئی ہوئی, ہوئی, ہوئی ساتھ ہوئی تو جنت پھر کس با, کس چیز کی اور اس طرح خاوند بیوی اگر خاط سے تنگ ہے تو اس کے ذہن میں یہی تصور ہوتا ہے تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ اگر تو وہ دونوں ہی ایمان پر ہیں تقوی پر ہیں اور اصل یہاں پر بنیادی شرط یہی ہے خاون بیوی کا جنت میں اکٹھے ہونا وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب دونوں ایمان تقوی نیکی پر ہیں جنت والوں کی اس صفت پر ہیں کہ جس جن کو جنت حاصل ہوگی فرض کرو اگر خام بیوی بی میں سے کوئی ایک آدمی شرک پر ہے ایسے اعمال کر رہا ہے جو کفر کے ارتقاب ان کے حد تک پہنچتے ہیں یا بے نماز ہے فرض کرو ان میں مثال اس کی مثال بے نماز ہے شرک کر رہا ہے اگر لو کو پکارنے جیسا تو نا ممکن ہے کہ ایسا شخص جو ہے جنت میں پہنچے جنت میں جائے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب دونوں ہی ایمان تقوی نیکی پر ہوں کہ جو اصل جنت میں جانے کی شرط ہے اگر وہ تقوے ایمان نیکی پر ہے لیکن دل ان کے نہیں ملتے آپ آپس میں اختلافات ہیں جھگڑتے ہیں جھگڑے ہیں نفرتے ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ممکن ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گناہ ہیں کفر نہیں ہیں کہ جس کے کرنے والا اللہ اس کو اگر چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے اور چاہے تو اس کو سزا دے کر جنت میں داخل کر دے لیکن آخر وہ میں جنت میں جائے گا تو ان کی جو آپس کی نفرتیں ہیں آپس کے ان کے بہت دشمنیاں تھی دنیا کے اندر وہ صرف خامد بیوی ہی کی نہیں بلکہ ہم سابقہ کا میں ذکر کر چکے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے تمام جنت والوں کے دلوں کو ان چیزوں سے پاک کر دے گا جیسے کہ ماتبانا ما صدورغل اخوانا متقابلین کہ ہم ان کے سینوں میں جو کوئی حسد بغض تھا کوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں تھیں ان چیزوں کو ہم نکال دیں گے اور وہ جنت میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو اگر یہ عام جنتیوں کے حوالے سے بیان ہے تو چے کے بیوی بی کے درمیان اگر کوئی بوجھ تھے نفرت تھی کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں تو وہ باقی رہ جائیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جنم داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو دلوں کو پاک کر دے گا اور دلوں سے اس طرح کی چیزوں کو بالکل نکال دے گا بلکہ اس کے مدد مقابل ان کے دل میں اسی قدر محبت اور ایک دوسرے کے لیے شفقت اور مہربانی اور یہ ساری چیزیں ڈال دے گا کہ جو اصل زوجیت کا خاون بیوی بی کا اور نکاح کا اصل جو رشتہ ہے وجہ علی بینک مودعت اللہ تعالیٰ جیسا ماتا ہے کہ تمہارے درمیان محبت اور رحم دلی کا رشتہ قائم کیا گیا تو اس لیے یہاں پر یہ بھی کسی کے ذہن میں اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اگر دل میں دم نفرتیں ہیں بغز ہیں اور اس طرح کی صورت حال تو جنت میں بھی یہی لوگ ساتھ رہیں گے تو کیسی جنت ہے لیکن جنت جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ختم کر دے گا اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک دوسرے کے لیے سب سے بڑھ کر جو محبت کا انداز ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہوگا اسی طرح یہ بھی کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں شادی نہ ہوئی نکاح تک اس مر مرحل تک نہ پہنچے یا نکاح ہوا شادی ہوگی اس کے بعد طلاق ہو الگ ہو گئے تو ایسے لوگوں کا بھی کیا ہے ہاں ایسے لوگوں کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے مرد فوت ہوتے ہیں کہ جو بغیر شادی کے تو ان کے مقابلے ایسی عورتیں بھی فوت ہوتی ہیں بغیر شاد میں بغیر نکاح کے شادی کے تو یہ چیزیں دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جن کو چاہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ملا دے گا اور اصل بنیادی مقصد یہ کہ جنت میں کوئی یعنی کے بغیر جوڑے کے نہیں ہوگا بغیر نکاح شادی کے نہیں ہوگا جس سے کہ مسلم کے حدیث ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ جنت کی جو بیویاں ہیں ان کے حالات بیان کرنے کے حوالے سے اور یہاں پر یہ چیز بیان کرنا ضروری ہے کہ جنت میں عورتیں دو طرح کی ہیں ایک وہ عورتیں کہ جو انسان کی دنیا میں یعنی کہ انسان دنیا میں تھیں چاہے وہ کسی کی زوجیت میں تھیں یا بغیر نکاح طلاق کے ہی فوت ہو جاتی ہیں بغیر نکاح کے فوت ہو جاتی ہیں تو ایک وہ عورتیں جو دنیا کی عورتیں ہیں اور ایک وہ عورتیں جو جنت کی عورتوں سے مراد جنت کی خورے ہیں جن کو اللہ نے وہیں سے پیدا کیا ہے اور جن کا مادہ بھی الگ ہے جن کو اللہ نے وہیں سے پیدا کیا ہے اور ان کی الگ سے تخلیق ہے اگرچہ وہ انسان جیسی تخلیق ہے لیکن ان کی تخلیق وہ نہیں کہ جو بنی آدم کی ہے بنی آدم میں سے نہیں ہے جن کو خوروں کا نام دیا جاتا ہے تو ہم پہلے ذکر کریں گے ان عورتوں کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ جو دنیا میں انسان کی بیویاں تھیں ان کے حوالے سے اسی ذمن میں سور ذخرم میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی نعمتوں کا جب ذکر کیا تو مائع اعباد اللہ و فن علیکم ملوم ولا ان تم اے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی در نہیں اور کوئی کس طرح کا غم نہیں اللہ آمن و بیاتینہ وقار مسلمین لیکن شرط کیا ہے کہ جو میری آیتوں پر ایمان لاتے اور مسلمان مطیف اور تھے ادخل جنت ان تم ازوا جو کم تحبرون داخل ہو جو جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی رادی خوشی جن کو خوش کیا جائے گا یوطاف و علیہم صحاف امباقواب کہ جہاں پر ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے مفی ہاں ماں تشتہی ہل انفسو تلز العین اور ان میں وہ کچھ ہوگا کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھوں کی لذت اور جو دل چاہیں گے وہ ان تم فی ہا خالی دور اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے اور تلکل جنت الطی عرس ہوں کن تم تامنون اور وہ جنت ہے کہ جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے اس کے سبب جو تم عمل کرتے تھے اسی طرح سور یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ان ناصاب ال جنت فی شغل ال انفاقی ہن کے بے شک جنت والے آج کے دن یعنی کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا فی شغل انفا کی حن بڑے مزے میں مشغول ہوں گے بڑے مزوں میں لگے ہوں گے اور بڑے مزے لے رہے ہوں گے ہم و ازواج ہم فی غلال اللّہ کے متقون وہ اور ان کی بیویاں فی ضلع گھنے سایوں میں اللآرائے کے تختوں پر مطی اون تکی لگا بیٹھے ہوں گے لحمفی حافہ کیا تم علحمہ دعاون ان کے لیے کھانے کو پھل ہوں گے اور جو بھی وہ تونّا کریں گے سلام قول رب رحیم ان کو سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے تو یہ کچھ وہ جنت دنیا کی عورتوں کی وہاں پر جنت میں جانے کے بعد ان کا وہاں پر ہونا اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بعض دنیا میں بھی انسان کے ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے اگر یہ سبھی نیکی ایمان پر ہیں تو جنت بھی اس کے ساتھ ہوں گی اور بلکہ ان کے ساتھ مزید آگے بڑھ کر جنت کی حوریں بھی ہوں گی اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے دل میں جو جن کو سوکن کا نام دیا جاتا ہے جو ایک ہی خاون کی مختلف بیویاں ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور حسد اور نفرت اور یہ چیزیں ایک فطری چیز ہے اور تو اور حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات بھی اس سے خالی نہ تھیں آپ احادیث میں اس طرح کے چند واقعات سنے دیکھیں گے کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی افضل ترین عورتیں تھیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ عورت کی فطرت ہے اور شاید ہی کو شاد و نادر حالت ایسی ہو کہ جس میں یہ چیز نہ ہوتی ہو کہ عورت کو کسی عورت کو اپنے خامت کے دوسری بیوی سے کوئی نفرت نہ ہو کوئی بغض نہ ہو کوئی حسد نہ ہو اس سے رقابت نہ ہو تو اگر یہ حسد حسد اور رقابت اور یہ دشمنی اور بغض جنت میں جانے کے بعد بھی واقعی رہیں تو پھر جنت کس بات کی ہوئی اس کا جواب بھی وہی ہے کہ جو ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جس طرح خاند دیوی کے درمیان کی نفرتیں اگر دنیا میں تھیں تو وہ جنت میں جانے سے پہلے ختم کر دی جائیں گی تو ایسے ہی اللہ تعالی اس چیز کو بھی اور معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس اللہ نے تقدیری طور پر عورت کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے رقابت کی اور اپنی سوکنوں سے نفرت کی وہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اس چیز کو ان کے دل سے نکال دے حتی کہ بعد اس کی مثال دیتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی خوراک کا ذریعہ اللہ نے کہاں سے رکھا ہوتا ہے پیٹ کے ذریعے سے ہی اس کے پیٹ میں ہی ایک نالی پائپ آتا ہے جس سے اس کو خوراک مہیا ہو رہی ہے لیکن پیدا ہونے کے ساتھ یک دم یکسر جو ہے یہ نظام بدل جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے چیز یک سر جو ہے بدل جاتی ہے اور پہلی چیز کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے آدمی کے دنیا سے آنے کے بعد اس کو پیڑ کی طرف سے خوراک دی جائے اس کا تصور ہی باقی نہیں رہتا تو ایسے ہی اگر یہ وہ چیزیں جو جسمانی جس جسم سے تلق رکھنے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جو معنوی چیزیں ہیں حسد کی رکاوٹ جیسی اس طرح کی چیزیں اللہ ان کو بھی پلٹ کر محبتوں میں تبدیل کرتے تو اس لیے یہ تصورات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بغذ کے حسد کے اس طرح کی چیزوں کے نوجوانی کے بعد بڑھاپا آنے کے صحت کے بعد بیمار ہو جانے کے اور خوشیوں کے بعد غم آ جانے کے یہ ساری دنیا کے تصورات ہیں اور دنیا کے اندر واقعی یہ چیز چل رہی ہے کہ جنت میں اگر وہاں پر کوئی غم کا تصور نہیں جنت کے جوانیوں کے ساتھ کسی بڑھاپے کا کوئی اندیشہ نہیں وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی جس میں موت کا کوئی خطرہ نہیں تو ایسے ہی وہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو اس قدر ملا دے گا جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جنت والوں کے سبھی کے دل ایسے ہوں گے جیسے کسی ایک آدمی کا دل ہو وہ صرف عام جنتیوں کے نہیں بلکہ یہاں پر بھی کہ اگر کسی جنتی کے مختلف بیویاں ہیں دنیا کے اندر جنت میں اس کے ساتھ ہوں گی مزید اس کو حوریں بھی مل جائیں گی تو وہاں پر کسی طرح کی رقابت کا حسد کا اس طرح کا دنیا کو دور تک شائبہ تک نہیں ہوگا اور یہی اصل جنت کی تو کا انداز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان پھر بھی عورت ہے تو خامد سے ہٹ کر اوروں کی طرف اس کی توجہ خامند ہے تو بیوی سے ہٹ کر اوروں کی طرف اس کی توجہ یہ چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں لیکن وہاں پر اللہ تعلٰ ہے قرآن کریم میں کہ جنت کی بیویاں جنت کی عورتیں چاہے وہ دنیا کی بیویاں ہوں یا جنت کی حورے ہوں کہ جن کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ دلچسپی کے سوا اور کوئی چیز ہوگی ہی نہیں خاند کے ساتھ دلچسپی ہے اسی کے ساتھ محبت ہے اسی کے ساتھ سارے تعلقات وابستہ ہیں اور کسی اور کے ساتھ کون کا تعلق واسطہ ہونا ایسی چیزوں کا ہونے کا وہاں پر کوئی اس کا امکان نہیں اسی کے ذمن میں اللہ تعالیٰ ماتم آئندہ ہم تاثرات وطرف کہ ان کے ہاں ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو قاسرات و طرف اپنی نگاہوں کو روکے ہوئے اطراب جو ہم ہم عمر ہوں گی اور صورت الرحمٰن بھی اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے فی قاصرات الطرف طرف لمیت میں سے ان قبل ولا جان کہ وہاں پر عورتیں ہوں گی قاصرات الطرف اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی اپنی نگاہوں کو روکنے والی محفوظ کنٹرول کرنے والی لمیت میں انس ہن سن قبل جان کہ جن کو ان سے پہلے کسی جن اور انسان چھوا تک نہ ہوگا ان آیتوں کے اندر ایک تو یہ بھی جواب آ گیا جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ رقابت کے حوالے سے حسد کے حوالے سے اور دوسرا یہ بھی کہ عورتوں کا اوروں کی طرف دیکھنا اور دوسرے مرد واقعہ وہاں پر بھی پردے کے معاملات ہوں گے اس طرح کی چیزیں ہوں گی ظاہر یہ ہے کہ اللہ عالم جنت میں اس طرح کے کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی دنیا میں یہ پابندیاں کیوں ہیں وہاں پر یہ پابندیاں کیوں نہیں ہوں گی کیونکہ دنیا میں فطرت ہے لوگوں کی مرد ہو یا عورت ہو عوروں کی طرف نگاہ اٹھانے کی الا یہ کہ اگر اللہ کا ڈر تقوی خوف ہو تو الگ بات ہے ورنہ یہ عموماً انسان کے مزاج میں ہے لیکن جنت میں ایسی چیز ایسی چیز کا کوئی تصور نہیں ہوگا اور ابھی میں کل ہی میرے پاس ایک کلپ آیا کہ کسی اس طرح کے وا یعنی کہ حیا قسم کے آدمی نے کہا کہ اگر جنت میں کسی کی بیوی اس کے دل میں کسی اور کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا اس نے سوال کیا تو شیخ اطریفی معروف ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ سوچ انہیں لوگوں کی ہے کہ جو دنیا میں اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اس طرح کے بے حیائی کے بدکاری کے ماحول میں رہتے بستے ہیں ہاں یہ سوچ ان کی ہے کہ جنت میں بھی شاید یہ چیز باقی رہے لیکن جو اللہ کی جنتوں کو جانتے ہیں اور سب سے پہلے جنت والوں کو جانتے ہیں کہ جنت والے ہیں کون ان کو پتا ہے کہ وہاں پر ایسی چیزوں کا کوئی سوال پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اللہ کو لہر بات کر رہے تھے کہ اس کا بھی کہ اگر یعنی کہ کہ جو دنیا کی عورتوں کے اندر حسد و بہت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جنت میں کیا ایسے اس کی ایسی طرح ایسی طرح ایسی چیزیں باقی رہیں گی تو ایسا ایسی چیزوں کو وہاں تصور نہیں ہے اسی طرح مزید جنت کی عورتوں کے حوالے سے جو دنیا کی عورتیں ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے لہمفی ہا ازواج و کہ ان کے لیے وہاں پر بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور دوسری آیت بھی سور بقرہ کی آیت اور یہ صورت النسا کے دی بھی دونوں آیتوں میں اللہ نے ازواج مطالعہ کا نام دیا کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اب پاکیزیاں پاکیزہ بیویاں کس لحاظ سے ہیں ان کی پاکیزگی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی, طور پر بھی پاکیزگی کے ہر طرح کی غلاتوں سے ہر طرح کی ایسی چیزوں سے پاک جو دنیا میں انسانوں کو لاحق ہوتی ہے مرد ہو یا عورت ہو اور خصوصاً عورتوں کو بعض حالات میں جسمانی طور پر جو مختلف طرح کی حالات سے درپیش ہوتے ہیں ان کو اس طرح روحانی ان کی پاکیزگی ان کے اخلاق ان کے کردار ان کی محبتیں ان کے خلوص اور ان کے وفاداریاں ہاں یہ وہ چیزیں جو سیرت کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ترین ہو تو ان کی پاکیزگی صرف جسمانی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر روحانی پاکیزگی تو یہ ہے جنت کی بیویوں کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہے مزید صورت النبِ اللہ ماتا ہے ان نلی مطقق مفاضا ہدا قوا عنابا و اللہ نے جنت کی بیویوں کا ذکر کیا کہ متقین کے لیے کامیابی ہے کامیابی کا مقام ہے ان کے لیے باغات ہیں انگوروں اور ان چیزوں کے باغات اور انگور ہیں باقاعبہ اطرابا اور نوخیز ہمسن ان کی لڑکیاں ہوں گی عورتیں ہوں گی ان کے پاس چاہے وہ دنیا کی بیویاں ہوں یا جنت کی حورے ہوں یہ دونوں پر جو ہے ان کے منتقل ہوتا ہے اور اس طرح سور صافات میں لا کا فرمان آئندہ ہم قاصرات وطرف عین اور ان کے پاس آنکھوں کو جھکانے والی آنکھوں کو روکے رکھنے والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی کہ ان مکنون جیسے کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں اور یہاں پر مکنون کا معنی بعد مکنون کا معنیٰ بعض الرحمٰ نے کیا ہے کہ انڈے کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اس کے خول کے پاس ان کی جلد اس انداز سے نظم و نازک ہوگی کہ جس طرح یہ جلی ہو صورت الرحمٰن اللہ کا ذکر کیا ہے فی خیرات خیر الحسار کہ جنت کی نعمتوں میں سے خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی اور اسی طرح صورت الواقعہ میں ان انشا الا ہنشا فجا ابکارہ کہ ہم نے ان کو ایک خاص انداز سے ان کو پیدا کیا فجا اللہ ابکارا اور ان کو بنائے ہی ہم نے کماری ہے غروباً اطرابا جو خامدوں خامدو سے محبت کرنے والی ہم عمر ہوں گی اور یہ آیتیں جو ہیں دنیا کی عورتوں کے حوالے سے بھی اور جنت کی عورتیں جو پورے ہیں ان کے حوالے سے بھی دونوں کے لیے یعنی کہ یہ ہیں یہاں پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے اور یہ سوال تقریباً پیش دفعہ بھی آیا تھا لیکن اس کا جواب ہم نے دے پائے گئے دے پائے تھے کیا جنت میں بھی خاونت بیوی کے ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ہوں گی جس طرح دنیا میں خاون بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں ذمہ داریاں ہیں تو کیا جنت میں بھی یہ ذمہ داریاں حقوق باقی رہیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب جنت کا ذکر کیا ہے تو اس کو متقین کے صرف سے ذکر کیا ہے کہ جنت کن کے لیے متقین کے لیے ہے چاہے متقین مرد ہوں یا متقین عورتیں ہوں اور اسی طرح دوسری عادتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر عورتوں مردوں کا ذکر کیا وہ میاں عمل میرا سوالحات من نہ او ان ساوہ و کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان والا ہو فلاق خورون جنا ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ہم اس سے پہلے وہ حدیثیں پڑھ چکے ہیں جنت والوں کے حوالے سے کہ جس میں رسول اکمل السّلام کے جنت والے ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے ان کو وہاں پر کوئی مشقت کا سامنا نہ ہوگا ہمیشہ نعمتیں رہیں گی ان کے لیے وہاں پر کسی مشقت کا سامنا نہ ہوگا ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے پتہ کیا چلتا ہے کہ جنت میں کسی طرح کی کوئی ذمہ داری کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ جنت جو ہے ذمہ داریوں کی جگہ نہیں ہے بلکہ حتیٰ کہ اللہ کی عبادت اس کا ذکر بھی اس انداز سے ہوگا کہ جو انسان کے بغیر تکلف کے بغیر ارادے کے جس طرح آج ہم دنیا میں سانس لیتے ہیں ایسے ہی جنت میں جنت والوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنا اس کے حمد و ثنا بیان کرنا اس انداز سے ہوگا یعنی بغیر کسی تکلف کے بغیر کسی ارادے کے اور بغیر ان چیزوں کو یعنی ان چیز اس میں کوئی محنت مشقت کی ہے تو ایسے ہی جنت والے وہاں پر مرد و عورتوں کا جنت کا کوئی ایک دوسرے کے اوپر کوئی ذمہ داریاں کو حقوق کو واجبات کوئی ایک دوسرے کی خدمت خاوت کی ذمہ ہوتی ہے گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے دوڑ کرنے کی اور گھر کے سارے معاملات کو چلانے کے لیے مال مہیا کرنے کی عورت کی ذمہ ہوتی ہیں گھر کو سنبھالنے کے حوالے سے چلانے کے حوالے سے اولاد کی تربیت ہے خاون کے ساتھ معاملات چلانا تو یہ ساری چیزیں جو ذمہ داری دنیا کے اندر ہے جنت کے اندر کوئی ایسی چیز کسی چیز کا تو تصور نہیں ہوگا وہاں پر خدمت کے لیے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے کس قدر غلام بنائے ہوں گے مردوں کے لیے الگ ہیں عورتوں کے لیے الگ ہیں اور وہاں پر کوئی ذمہ داری نام کی کوئی محنت مشقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہ تھی جن دنیا کی عورتیں جو جنت میں ساتھ ہوں گی جن جنت والوں کے اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرح کی عورتیں جو جنت میں ہوں گی وہ حوریں ہیں جنت کی جس کے بارے میں ہم ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا ہی مخصوص انداز سے کیا ہے کہ جو بنی آدم میں سے نہیں ہیں اور ان کو وہیں پر جنت میں ہی پیدا کیا گیا ہے تو یہ بھی جنت والوں کو حاصل ہوں گی کتنی حاصل ہوگی اس میں صحیح حدیث میں دو کا ذکر آتا ہے عموماً کہ ہر جنتی کے لیے دو حوروں کو ہونا اور بعض روایات میں بہتر اور ستر سے زیادہ حوروں کا ملنا بھی یہ بھی ثابت ہے اور اسی طرح صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتی کو دو ایسی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا کہ جن کا اس قدر صاف شفاف ہوں گی کہ ان کی پنڈلی کا جو گودا ہے مغز ہے ہڈی کے اندر جو ہوتا ہے وہ ستر پردوں کے اندر سے نظر آئے گا جس سے ان کے حسن و جمال کا ان کو ان کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر ہیں اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان وضب وجنا اور ہم ان کے نکاح کر دیں گے ان کے نکاح کر دیں گے کن سے بیہورنعین اور عین دو لفظ ہیں جن کو ہم چاہتے سمجھا جائے اس موضوع پر حور کا لفظ ہے کہ جو بہت زیادہ سفیدی ہو جس کی بہت زیادہ سفیدی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی سفیدی جس میں تھوڑا یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں گلابی پن اس کی ملاوٹ ہو اور عین کا لفظ لفظ عین سے ہے کہ ایسی عورتیں جو بہت بڑی آنکھوں والی تو اللہ تعالی نے جنت کی حوروں کو یہ دو لقب عام طور پر قرآن کریم میں دیے ہیں حورنعین کے ایک تو ان کی سفیدی ہونا جسم کی اور عین دوسری آنکھوں آنکھا آنکھوں کا بڑا بڑا ہونا اور عین آن... صرف آنکھ کا بڑا نہیں ہونا بلکہ ایسی خوبصورت آنکھ کہ جس میں اس کی سفیدی بھی بہت زیادہ ہو اس کی جو سیاہی آنکھ کی وہ بھی بہت زیادہ چمکدار ہو تو ایسی چمکتی آنکھوں والی یہ حورنعین ہوں گی صورت واقعہ میں اللہ تعالیما ہے وہ کہ ان کے لیے ہوگی آنکھوں بڑی آنکھوں والی ہو رہیں ہوں گی کیسی ہوں گی کہمکنون کہ جیسے کہ چھپے ہوئے موتی ہوں موتی چمکدار ہوتا ہے اس سے روشنی نکلتی ہے چمک ہوتی ہے اس کی اور خاص طور پر اس کی چمک زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ موتی صاف ستھرا ہو اس کو محفوظ رکھ کر کے رکھا گیا ہو کیونکہ جو موتی گرد و غبار کے ان کی چیزوں کے پڑا رہتا ہے داری بات اس کے ساتھ اس کی چمک دھمک بھی وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ ماتا ہے حوروں کے بارے میں کہ ایسے جیسے کہ وہ چھپے ہوئے چھپائے گئے موتی ہوں صورت الرحمن میں اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے حسان کہ جنت کی نعمتوں میں سے خوبصورت اور خوبصورت جو ہے عورتیں ہوں گی بیویاں ہوں گی حور و مقصورات فی وہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں ٹھہرائی گئی ہوں گی لمیت میں سےنا ان سن قبل جان اور ان عورتوں کا ان حوروں کا جو ہے حال ہوگا کہ کبھی ان کو اس سے پہلے یعنی کہ جنتیوں سے پہلے ان کے قریب کوئی جن یا انسان نہ پھٹکا ہوگا اور اس طرح سے قرآن کریم میں مختلف انداز سے ان حوروں کی صفات کا بیان ہوا ہے اور نبی کریم علیہ اللہ وسلام نے جس طرح کے انسم مالک کی صحیح بخاری میں حدیث ہے آفماتے ہیں کہ اگر اہل جنت میں سے کو عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو وہ تمام فضا جو آسمانوں کے زمین کے درمیان کی ہے روشن کر دے اور اس اس کو خوشبو سے بھر دے اور بے شک اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے تمام دنیا والوں اور جو کچھ ان میں ہے اس سے بہتر ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا ایک تصور پیدا ہوتا ہے ان عورتوں کے حوالے سے جو جنت پہ اللہ نے بنائی ہے اور یہاں پر بھی لفظ یعنی کہ اہل جنت والی عورتوں کا اہل جنت کی عورتوں کا اور حدیث کا لفظ عام ہے ممکن ہے دنیا کی عورتیں بھی اس کیفیت میں ہوں یا کم کم وہ نہیں تو حور العین جو ہے ان کی یہ کیفیت ہو کہ اگر وہ صرف دنیا کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے دمین کا پورا خلا اور یہ خلا کتنا ہے کہ جس کا بعد آ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اس کو طے کرنے پر پانچ سو سال کا ٹائم لگتا ہے زمین و آسمان کے درمیان کا خلا اس کو طے کرنے کے لیے انسان کو پانچ سو سال چاہیے اور وہ خلا بھی کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ جہاں تک اللہ کی کائنات پھیلی ہوئی ہے اتنی بڑی کائنات کو اگر صرف ایک جنت کی عورت صرف جھانکی لے تو پوری یہ کائنات روشن ہو جائے اور کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ روشنی پھر تو سورج سے بڑھ کر ہو کیونکہ سورج تو صرف آسمان سے بہت نیچے اور بہت ہمارے قریب ہے قریب سے مراد یعنی کائنات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی روشنی لیکن یہ آسمان سے جھانکنے والی عورت کہ جس کی وجہ سے پوری آسمان و زمین کے درمیان کی ہر چیز جو ہے روشن ہو جائے اور پوری فضا جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جائے اور اس کے سر کا دوپٹہ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے جو مال و دولت ہے جو خزانے ہیں جو تاج و تخت ہیں جو دنیا کے بینک ہیں ان سبھی سے اس کا صرف ایک دوپٹہ ہی قیمتی ہے باقی اس کا لباس کتنا قیمتی ہے باقی اس حور کے اور جو زیورات ہیں اس کے مکانات محلات ہیں اور جو جو کچھ ہے اس کے پاس وہ کیا کچھ ہے اس کی کیا قیمتیں ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کیا ہے یہ صرف معمولی سی جنت کے ایک جھلک اور اس طرح کی چیزیں سن کر پڑھ کر معلوم کر کے حقیقت میں واقعی ہی ایک مومن کے دل میں اس جنت کے شوق پیدا ہونا چاہیے آج دنیا کے ہم نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ جھگڑا سب سے پہلا آدم علیہ السلام کے اولاد میں اسی عورت پر شروع ہوا تھا اور وہ جھگڑا کس چیز پر ہے ہاں کسی کی خوبصورتی ہے ان چیزوں پر اگر دنیا کے جھگڑے کسی خوبصورتی پر پر چل رہے ہیں تو اصل یہ وہ چیز ہے کہ جو جنتوں میں حاصل ہونے والی اور جو حقیقت ہے اور جو دائمی ہے ہاں دنیا کی خوبصورتیاں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ وہ چمکتے دمکتے چہرے کہ جو ایک وقت میں لوگوں کی کشش کا ذریعہ ہوتے ہیں اور لوگ بڑے بڑے مہنگے ٹکٹ لے کر ان کو جا کر دیکھنا ان, ان کی کوشش ہوتی ہے اگرچہ ان تک پہنچنا پاتے ہوں صرف دور سے دیکھنا ان کو نصیب ہو جائے تب بھی کیا کیا کوششیں ہوتی ہے لوگوں کی بیہودی کی کے انداز سے بے حیائی کے اس سارے منظر میں اس تناظر میں پتہ کیا چلتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا فطرت ہے انسان کی خوبصورتی کا پسند کرنے کی ان چیزوں کی تو اگر دنیا کے یہ عارضی حسن اور معمولی حسن ان کی خاطر یہ جھگڑے یہ فساد اور یہ سارا کچھ اور یہ ساری کوششیں اور محنتیں اور بلکہ بعض اوقات بڑے بڑے یعنی زندگی بھر کی پونجی اس کے لیے خرچ کی جاتی ہے اور بڑے بڑے مال صرف ہوتے ہیں تو اصل یہ خوبصورتیاں ہیں جو ہمیشہ ہمیش کی ہیں جو دائمی ہیں اور جو بڑھتی ہی چلے جانے والی ہے کم نہیں ہونے والی اصل یہ وہ چیزیں ہیں اور جو بڑی پاکیزگی کے ساتھ تہارت کے ساتھ کسی بےودگی سے کسی بے حیائی سے کسی دنیا کی ان سے ہر طرح سے بالا تر ہاں اصل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے اللہ تماتۂ وفی زیاف تناف صن و تناف اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں سبقت کرنے والوں کو آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے یہاں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے اور سوال اٹھتا رہتا ہے اکثر ویشتر. اگر جنت میں مردوں کے لیے ہو رہے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے اور یہ سوال حقیقت میں اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ یا تو جنت کو جانا نہیں انہوں نے یا ایسے بیمار ذہن قسم کے لوگ ہیں کہ جو صرف دنیا کی اسی عیاشی بدماشی پر ہی جنت کو قیاس کرتے ہیں کہ جنت میں بھی حورے ہونا یہ محلات یہ ساری چیزیں صرف عیاشی کا سامان ہے اور ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ جنت جو ہے وہ صرف عیاشی نہیں بلکہ وہ, ج... وہ لذت ہے اور حقیقی لذت ہے اور وہ لذتے ہیں کہ جو دنیا کی گندگیوں سے دنیا کی ان ہیچ اور بیکار چیزوں سے بالا تر ہیں ہاں ان جو گھٹیا سوچ بیمار ذہن والے لوگ ہیں ان کے نزدیک جنت جو ہے جس طرح دنیا کے اندر شرابیوں کا بابیوں کا خانہ ہوتا ہے ان کے عیاشی کرڈے ہوتے ہیں اور ان کے ہاں بھی جنت انہوں نے اس انداز سے اس کو تصور کیا ہے حالانکہ جنت جو ہے وہ انبیاء صدیقین شہادہ صالحین کا گھر ہے ان کی رفاقت میں ہے جہاں پر اللہ کے فشتوں کی طرف سے سلام ہے رب قائرات کی طرف سے سلام ہے عزتوں کی اور پروقار زندگی کی جگہ ہے کہ جہاں کا سب سے ادنا سے ادنا اور کم سے کم کمتر سے کم تر جنتی جو ہے وہ دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ سے بڑھ کر اس کی سلطنت ہوگی اس کی عزت ہوگی اس کا وقار ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کو دنیا کے عیاشیوں پر اور دنیا کی ان چیزوں پر قیاس کرنا حقیقت میں انسان کی جہالت ہے اس کی بیوقوفی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہیں تو حورے اگرچہ مردوں کے لیے ہیں لیکن عورتیں کیا ہیں ہاں اس کا جواب ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھ چکے ہیں جنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا افمان صورت میں صورت دہر میں عیدارآ تفمر عی تن عیم و ملکن کبیرات کہ اگر تم جنت میں دیکھو گے تو کیا دیکھو گے نیمتے ہی نیمتے دیکھو گے مملکن ملکن کبیرہ اور بہت بڑی بادشاہ سلطنت دیکھو گے جنت میں بہت بڑی بادشاہ سلطنت دیکھو گے تو یہ ہے جنت کیا ہے بہت بڑی سلطنت ہے بہت بڑی بادشاہت ہے سب سے ادنا جنتی اس کے بعد اتنی بڑی جنت کہ جتنی دنیا کے کسی بہت بڑے بڑے بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے بلکہ اس سے دس گنا زیادہ اس کا معنیٰ کیا ہوا کہ پھر ہر جنتی وہاں پر بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی کسی معمولی سے دنیا کے ملک کا نہیں بلکہ ایسی جنت کا اردو حسم آوات و ارتھ کہ جس کی وسط جو ہے آسمان و زمین جیسی ہے اتنی بڑی جنت کا وہ جنتی بادشاہ ہے تو اس کی بیوی پھر کیا ہوگی ہاں دنیا میں بادشاہ ہوں کہ بیوی کون ہوتی ہے ملکہ ہوتی ہے بھی سمجھے نا تو یہی جواب کافی ہے اس چیز کو جاننے کا کہ اگر جنتی کے لیے وہاں پر مرد کے لیے ہو رہے ہیں تو عورت کے لیے کیا ہے عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے جنتی بادشاہ کی ملکہ ہے اس کے لیے ملکہ ہونے کا لقب ہی کافی ہے اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی جنت کی بادشاہ اس کے بادشاہ کی ملکہ ہے وہ اور یہ بات بات صرف میرے کہنے کی نہیں بلکہ اس کے متعلق بال احادیث ہیں اگرچہ ان احادیث میں کسی حد تک غاف اور کمزوری ہے اسی دمن میں امر سلم رضی اللہ تعالیٰ رتماتی ہے کہ میں نے رسول کریم علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں بہتر ہیں یہاں پر یہ بھی جواب آ جائے گا کہ حوروں میں سے یعنی کہ جنت کی عورتوں میں سے حوریں بہتر ہیں یا دنیا کی عورتیں بہتر ہیں تو آپ نمایاں کہ دنیا کی عورتیں حوروں پر وہی فضیلت رکھتی ہیں کہ جو ابرے کی استر پر فضیلت ہے استر جانتے ہوں گے کہ جو کسی بھی چیز کے اندر لگایا جاتا ہے کسی بھی چیز کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے کوئی جیکٹ ہے آپ کی اس کے اندر کے حصے کو استر بولتے ہیں اگر آپ کے پاس ریہف ہے ایسی چیز ہے اس کے اندر کے حصے کو استر بولتے ہیں تو اور باہر کا حصہ عام طور پر خوبصورتی اور جو بھی چیز ہوتی ہے وہ باہر کے حصے میں ہوتی ہے تو آپ مانتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جو جنت میں جانے والی ہیں ان کی حوروں پر وہی فضیلت ہوگی جو ابرے کی استر پر فضیلت ہے یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ دنیا کی عورتیں جو ہیں جنت کی حورتوں کے سردار ہوں گی اور جس طرح نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر جنتی جو ہے بادشاہ ہے اپنی جنت کا تو اس کی بیوی جو ہے اس بادشاہت کی اس سلطنت کی مملکت اس مملکت کی جو ہے ملکہ ہے اس کی اس سلطنت کی ملکہ ہے آپ سے پوچھا گیا یہ بھی کہ کیا وجہ ہے دنیا کی عورتوں کی یہ مقام فضیلت کی تو آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ کہاں یعنی کہ کیا موازنہ ہے کیا یعنی دونوں میں یعنی کہ کے کس لحاظ سے موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی وہ عورت جسے زندگی بھر اللہ کی عبادتیں کی ہوں اور دنیا کے مختلف طرح کے آدمائشوں سے گزری ہو اس کو جنت کے اس حور کے مقابلے میں لایا جائے کہ جس نے کوئی آدمائش دیکھی نہیں کہ جس میں جس نے کوئی اس طرح کی چیز سے جس کا کوئی واقعہ نہیں پڑا تو اس لیے کوئی شک نہیں کہ ایک وہ عورت کہ جس نے زندگی بھر عبادتیں کر کے محنتیں کر کے آدمائشوں سے گزر کر اس جنت کو حاصل کیا ہے اس کا مرتبہ اور مقام اس کی فضیلت اس حور سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جس حور کو کہیں دور تک بھی ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑا تو بات کر رہے تھے کہ اگرچہ صنعت کے لحاظ سے یہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے جس طرح کہ حدیث میں اس کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ دنیا کی عورتوں کی نمازیں ان کی عبادتیں ان کی آزمائشیں ان کی تکلیف عزیتیں جنت کی خاطر اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شک نہیں کہ ان کا جنت کی حوروں کا اس طرح کی عورتوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہ کہ صرف یہ فضیلت اور مرتبہ مقام صرف جو ہے وہ مانوی لحاظ سے بلکہ حتیٰ کے حصی لحاظ سے بھی جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی عورتوں کو وہ حسن و جمال دے گا جو اور حوروں بھی نہیں ہوگا اور حقیقت میں یہاں پر ہم کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک الگ سے کوئی امتیازی حیثیت دی ہوگی الگ سے ہر ایک کو کوئی کیفیت دی ہوگی کہ دنیا کی عورتوں کی وہ حیثیتیں ہیں جو حوروں کے اندر نہیں ہیں اور حوروں کے اندر وہ کیفیتیں ہیں جو دنیا کی عورتوں کے اندر نہ ہوں گی لیکن اس میں اس کا اس بات کا بہم دور ہو جاتا ہے کہ جنت کی عورتوں یعنی عورتیں اگر جنت میں جاتی ہے تو ان کو کیا ملے گا ان کو وہ بے شمار جنت کے نیم تھے جو مردوں کو مل نہیں وہ بھی اس میں برابر کی شریک ہے اور مزید یہ کہ اپنے مرتبہ مقام کے لحاظ سے بھی ان کا کیا مرتبہ مقام ملے گا اس کا بیان ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہم آخر میں یہ بھی بیان کرتے چلے جائیں کہ جنت میں معاشرتی زندگی جو ہے اس کا کیا تصور ہوگا یہ تو ہم نے خامد بیوی بی کے حوالے سے ذکر کیا مزید یہ بھی کہ اس ازدواجی زندگی کے علاوہ جنت میں جو ہے جنت والوں کے خاندانی زندگی کے بارے میں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جب داخل کرے گا تو جس طرح دنیا میں اللہ نے حکم دیا ہے خاندان کو بنانے کا خاندان کو سنوارنے کا چلانے کا اور اسی کو چلانے کے لیے اللہ نے خاوت بیوی بی کا رشتہ بنایا ان سے آگے اولاد پیدا کی اس خاط بیوی بی سے اور اولاد سے مل کر ایک گھر بنا ایک یونٹ بنا اور اس گھر سے ایک معاشرہ قائم ہوا ایک ماحول قائم ہوا اور جس سے زمین آباد ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے اللہ کی یہ مرضی ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر اس انداز سے زندگی بسر کرے تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھے گا دنیا میں بھی انسان اپنے عزیز و اقارب کو اپنے پیاروں کو قریب دیکھنا چاہتا ہے اور کبھی اگر زندگی میں دور ہو جائیں تو شدید تمنا ہوتی ہے کہ کب ان سے ملاقات ہو کب وہ مجھے ملے اور جب ملتے ہیں تو انسان کو جو لذت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے اس میں اور سبھی ہی جانتے ہیں تو یہ ہے دنیا کے اندر عزیزوں کو پیاروں کو ملنے کا ان کو قریب رہنے کا جو انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے جو مزہ ہوتا ہے اگرچہ دنیا کے اندر اس میں طرح طرح کی اور بھی چیزیں آتی ہیں کبھی ان کے اختلافات بھی جگڑے بھی اور طرح طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں لیکن جنت میں بھی اللہ تعالیٰ سبھی کو اکٹھا کرے گا آبا و اجداد کے ساتھ ان کے اولادوں کو ملا دے گا اور ملاتے ہوئے اللہ تعالیٰ جس طرح ماتا ہے قرآن کریم آت اللہ کا فرمان وامن و تباءدال الحق ناب احمد الريّۃ وما اللت من شي اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان و تقو نيكى کے ساتھ ان کا ان کے پيچھے چلے ہوں گے اللہ مات الحق نابلم دريّيّت ہم, ہم ان کے اولادوں کو ان سے ملا دیں گے مما الطنٰ ہم من, من شعيع اور ہم ان کے عملوں میں كوئى كمى نہ كريں گے ابن عباس رضى اللہ تعاليٰ عن اس آج كى تفصير میں فرماتے ہیں ان الله فريت المن فى درا جاتى ہى ان کانو دور فلعمل لكربى آئین كہ اللہ تعالى كسى مومن كى اولاد كو اس کے درجے کے ساتھ بلند كر ديں گے اگرچہ اولاد کا درجہ باپ سے کم ہو اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ بیٹے کا درجہ باپ سے زیادہ ہوا تو یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ جو باپ نیچے تھا جس کا درجہ کم تھا اس کو اونچا کر کے بیٹے کے ساتھ ملا دے گا مقصد جو ہے جو اونچے درجے والا ہے اس کے ساتھ نیچے درجے والے کو ملا دینا اسی لزمت مما النّہ شی کہ ہم ان کے عملوں سے کوئی کمی نہ کریں گے کمی کرنے کا انداز کیا ہوگا ایک کا رتبہ یہاں پر ہے اور دوسرے کا یہاں پر ہے اب کیا کریں کہ نیچے والے کو یہاں تک لے آئے اور اوپر والے کو یہاں سے نیچے تک لے آئے تاکہ دونوں برابر ہو جائیں دنیا میں تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں لیکن اللہ کے فضل اور اس کے جو وسیع احمدیں ہیں اس کو اس طرح اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ اپنے فضل سے وہ نیچے والے کو اوپر والے کے درجے تک لے جائے گا تو یہ معنی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی ایک نعمت اور بھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کس انداز نعمتوں کی جگہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم نے ذکر کیا کہ عزیزوں کا پیاروں کا دور ہونا انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے بڑی اذیت ہوتی ہے ان کا قریب رہنا یہ ہے کہ جو اس انسان کی تمنا ہوتی ہے تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت کو وہاں پر پوری کر دے گا ان کو دے گا تو چنانچہ ان کو سبھی کو جمع کر دے گا لیکن جمع کرتے ہوئے جس انداز سے بیان ہوا کہ ان کے عملوں میں کو کمی نہ کی جائے گی اچھا یہاں پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ اولادیں جو ملے گی اپنے باپ کے ساتھ جس کا اولاد کر دو نیچا باپ کا اونچا یہ وہ اولادیں ہوں گی جو بلوگوں سے پہلے فوت ہو گئے بچپن میں فوت ہو گئے ان کو ملایا جائے گا کیونکہ اگر بڑوں کو بھی ملا دیا جائے تو اس کا مطلب کہ وہاں پر پھر کیا ہے کہ پھر تو یہ ہے کہ جن جن کا وہ مقام جنت میں جو اس کو ملنا چاہیے تھا اس کے مطابق اس کو نہیں ملے گا تو بعض علماء کا یہ کال ہے کہنا ہے لیکن حقیقت میں آیت کہیں گے ہم عام ہے آیت میں کسی اولاد کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اولاد بلوغت سے پہلے کی ہے یا بلوغت سے بات کی ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا فرمان وما التنہ من منشئی کہ ہم جو نیچے درجے والے ہیں ان کو اوپر والے درجے والوں کے ساتھ ملاتے ہوئے اوپر والوں کے درجوں میں کوئی کمی نہ کریں گے جس سے معلوم کیا ہوا کہ یہاں پر مراد عمل سے ہے عمل کا معاملہ ہے فرد کرو بیٹے کا عمل باپ سے بڑھ کر ہے بیٹا یعنی کہ اونچے مرتبے پا پار ہے باپ کا اردو مقام نہیں ہے تو یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ یعنی اولاد کے بلوغت کے بعد کی بات ہے تو پھر وہ چیز نہیں ہے پھر تو ان کے قول کے مطابق بیٹے کو اونچے مرتبے پر رہنا چاہیے اور باپ نیچے مرتبے پر رہنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت کی نعمتوں کی تکمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سبھی کو ملا دے گا تاکہ حقیقی معنوں میں جنت کی نعمتیں حاصل ہوں اور قرآن کی اللہ نے اس چیز کو بھی کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے جنت و ادنی خلونآمن صحم آبا اہم ازباج احمد الریات کہ جنت ایسی جنم داخل ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو بھی نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں سے ان کی بیویوں ان کے اولادوں میں سے اور اسی طرح اللہ کے فشتوں کی دعا بھی یہی ہے وہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کر کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو بھی نیک ہوئے ان کے بدادوں میں سے ان کی بیویوں ان کی اولادوں میں سے ان کو بھی ان کو بھی جنت میں داخل کر یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کو سبھی کو ملا دے اور اس لیے علامہ بن کثیر حمت اللہ رفماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی کو جمع کر دے گا جنت میں باپ کو بھی ان کے گھر والوں کو بھی ان کے اولاد کو بھی اور چاہے ان کے مرتبہ مقام اونچے نیچے ہوں لیکن سبھی کو اللہ تعالیٰ اونچے مرتوں پر جمع کر دے گا اور یہی اللہ کے فضل کا تقاضا ہے اور یہی جنت کے نعمتوں کا تقاضہ ہے جس کے بارے میں ہے اور پھر ہمارا تشتہ ہر انفس اس جنت میں وہ کچھ ہے کہ جس کو جس کی دل تمنا کریں گے اور جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع جنت کے ازدواجی زندگی کے حوالے سے اور اس طرح جنت میں جو ہے خاندانی زندگی کے حوالے سے جو اہم موضوعات ہیں جنت والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں وہ صفات اپنانے کی توفیق دے اور ان رستوں پر چلنے کی توفیق دے کہ جو ان جنتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکیں بارک اللہ ففیق ہوں ازاک اللہ خیر وصلی اللہ وسلم محمد آمین بارک اللہ فیق شیخ آآ شیخ آآ آڈینس کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں تو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں شیخ بھائی فیس بک پر ان کا ایک کمنٹ آیا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت میں سے کوئی بے نمازی ہوا ہو تو مرد کے معاملے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کو حورے مل جائیں گی اگر عورت بے نمازی تھی اس کی بیوی لیکن عورت کے معاملے میں اگر شوہر بے نمازی تھا تو اس کو شوہر کے طور پر کون ملے گا ہم نے ذکر کیا پہلے بھی اگر فرد کریں کہ کوئی مرد یا عورت جو ہے یعنی کہ یا تو دنیا میں ہی الگ ہو گئے طلاق ہوگی یا دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جانے کے قابل نہ تھا یعنی عورت نیک ہے با خامت جو ہے وہ نیک نہیں ہے یعنی کہ مشرک ہے یا اس قدر دین سے بگڑا پھرا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ کفر تک جا پہنچتا ہے ہاں اگر ویسے ہی گناہ کبیرہ ہیں تو وہ قرآن سنت کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو اس کو اس شخص کو جو ہے سزا دینے کے بعد جنم داخل کر دے لیکن یہاں پر بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایسا شخص جو کہ ویسے ہی بے نماز سرے سے مشرک شرک کرنے والا کہ جو دین سے خارج ہے کہ جو اس کا یہ چیز اس کو کفر تک پہنچانے والی ہے تو پھر جو ہے ظاہری بات ہے کہ جو جنت میں جانے کے لائق ہے جنل میں جائے گا خوان بیوی میں سے کوئی بھی اور جو جنت میں جانے جانے کے لائق نہیں ہے اس کا عمل کو کفر تک پہنچا کر جنم میں پہنچا چکا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شادی کسی دوسرے مرد سے کر دے گا کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیے جس طرح دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ اگر بیوی نے ہے خاون بد ہے خاون نیک ہے بیوی بد ہے تو دنیا کے اندر بھی یہ سلسلے ہیں تو وہاں پر بھی جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے اگر برے خاوند کو برے سمراد یعنی کو کفر تک پہنچا ہوا جو خاون ہے اس کو جہل میں ڈالے گا تو کسی نیک خاوند کے ساتھ اس کی جو, جو نیک بیوی تھی اس کو ملا دے گا تو یہ اس سے تو باقی تفصیلات ان کی کس طرح سے ہوں گی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن اسلام کے جو عموماً قاعد کلیئ ہے وہ یہی ہے ممکن نہیں کہ اگر خاوند یا بیوی بی میں سے کوئی مشرق ہو یا کوئی کافر ہو تو صرف وہ خاون بیوی بی کے رشتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر میں داخل کر دے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے مشرق کے لیے جنت کو حرام کیا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کبیرہ گناہ ہے اس طرح کی غلطیاں گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جنت والوں کی سفارشوں سے جو ہے ان کو جہنم سے نکال لے گا جس طرح کہ سور شعرا میں اللہ نے ذکر کیا ہے جہنم والوں کے بارے میں کہ جہنمی جہنم میں اس بات کی تمنا کریں گے کاش کہ ہمارا کوئی کوئی گہرا دوست ہوگا ہوتا اللہ صدیق ان حمیم کاش کہ ہمارا کوئی گہرا دوست ہوتا دنیا کے اندر کہ جو آج ہمارے ہمیں جہنب سے نکالنے کا ذریعہ بن جاتا اس کے تفسیر میں بعد حسیع ذکر کیا ہے کہ کوئی جنتی دیکھے گا کہ اس کا بڑا گہرا دوست جو دنیا میں تھا وہ جہنم میں پہنچ گیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے یعنی کہ شرک و کفر کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے تو جنتی اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ یہ میرا پیارا میرا دوست میرا بڑا جس کے ساتھ میری بڑی محبت تھی وہ جہنم میں ہے تو اس کو جنت میں داخل کر تاکہ جنت کے نعمتوں کا جو ہے صحیح مجھے یعنی کیسے ان نعمتوں کا حاصل کر پاؤں تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس کو جہنم سے نکال کر جنم داخل کرے گا تو کہنے کا مقصد یہ اس وقت ہے کہ جب گناہ قبیرہ ہیں یا اس کی کیفیت ہے کہ کرنے کا معاملہ کفر و شرک تک پہنچنے والا ہے جس طرح کی بے نوازی ہے نہ پڑھنا ہے یا اللہ کے علاوہ رو کو شریک کرنا ہے اس طرح کے کام کرنے والے ظاہر بات ان کے لیے اللہ نے دو ٹوک فیصلہ ہے جنت داخل نہ کرنے کا بارک اللہ شیخ شیخ نے بھی آخر میں علامت نے کسی رحمۃ اللہ کے بارے میں جو ذکر کیا تھا ان کا قول हم. اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ شیخ محترم ایک خاندان میں شوہر بیوی ان کے بچے ہوتے ہیں اور ان کے والدین ہوتے ہیں تو اگر جنت میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا ظاہر سی بات ہے سب کی عمر بھی ایک ہی ہوگی हم. تو کیا وہاں یہ احساس ہوگا کہ یہ والدین ہیں یا بچے ہیں یا وہاں پر دوستوں کی طرح ہوں گے اچھا سوال ہے کیا وہاں پر احساس ہوگا کہ یہ والد ہے یہ والدہ ہے یہ بچے ہیں ظاہر ہاں بات احساس ہوگا تو تبھی ہے نا احساس ہوگا لیکن سبھی جوانی کی حالت میں ہوں گے سبھی ایک ہی شک ایک شکل و مراد یعنی خوبصورتی میں ہوں گے جوانی کی شکل میں ہوں گے جوانی کی حالت میں ہوں گے مرد ہوں یا عورتیں ہوں لیکن ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے یہ میرا بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بھی ہے ہر ایک کو اس بات کا پتہ ہوگا یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد شکل صورتیں بدلیں گی لیکن دلی تصورات جو ہیں ایک دوسرے کے بارے میں باپ بیٹا ہونے کے وہ باقی رہیں گے جس طرح ہمیں پہلے بھی ذکر کیا تھا جنت کے موسم کے حوالے سے کہ جنت میں دن اور رات کا تصور ہونا ہاں اگرچہ وہاں پر کوئی دن رات سورج چاند کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا کہ رات کا دیر چھا رہا ہے دن کی روشنی آ رہی ہے ایسی چیز نہیں ہے لیکن دن اور رات کا ایک تصور باقی رہے گا تو اسی طرح یہاں پر بھی رشتہ کا تعلق جو ہے وہ واقع ہوگا صرف یہ نہیں کہ باپ بیٹوں کا بلکہ اور بھی جو جو بھی عزیز وقار ہیں اور بھی جو بھی آپ کے جاننے والے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی عمر میں فوت ہوا ہے وہ باپ ایک اس عمر میں کہ جس جب بالکل وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا اللہ تو اس کو پوری قوت طاقتوں کے ساتھ جنم میں داخل کرے گا جوانی کی حالت میں اور تصور ہوگا انسان کے ذہن میں پتہ ہوگا کہ یہ وہی شخص ہے مارک اللہ فیق شیخ اگلا سوال فیس بک پر ایک بھائی نے کیا السلام علیکم شیخ جنت میں جو بازار ہوں گے تو وہاں پر چیزیں خریدنے کے لیے بھی کوئی کرنسی ہوگی جنت کے بازار کے انشاءاللہ اگلے دس میں ذکر آئے گا اگلے دسوں میں شاید تو اس بیان کریں گے کہ وہاں پر کرنسیوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر جو چیزیں ہیں آپ اختیار کریں جو آپ نے لینا ہے بغیر کسی قیمت کے آپ کو ملے گی